اور جو اچھی میں ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں ناؤ نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم انہی طرح طرح سے آیتیں بان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مان